کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے اس بات کو مانتی ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو سکتی ہے امکان ہے ہم امکان کو ثابت کر رہے ہیں کسی شفاف شے کو کسی دوسری شفاف شے میں داخل کیا جائے شیشہ شیشا شیشا سیشو کو پیس لیا جائے پیس لیا جائے سیشو کو اچھی طرح ایک شیشا لیا جائے اور سیشو کو اچھی طرح پیس لیا جائے تو ایک شفاف مادہ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا اب پانی ایک دوسرا شفاف مادہ ایسا کرو کہ اس ٹرانسپیرنٹ یعنی شفاف مادے کو دوسرے شفاف مادہ یعنی پانی کے اندر ڈال دو سیسا جو آپ نے پیس کر کے پانی کے اندر ڈالا ہے نظر نہیں آئے تو اس لیے کہ پانی کا جو ریفلیکٹ انڈیکس ہے in انڈیکس وہ سیشے کے, ان کے برابر ہو گیا تقریباً زیرو پوائنٹ درجے لہٰذا کوئی مخلوق اتنی صاف و شفاف مادے والی ہو اور اس کا index, کے کے برابر ہو جائے. تو پھر وہ مخلوق دکھائی نہیں دے گی لہٰذا اللہ تبارک و نے جنوں کو ایسے مادے سے بنایا ہے کہ جو مادہ ہوا کے مادے سے कि کوئی مخلوق ایسی ہو سکتی ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہ دیتی ہو اور صاحب شعور ہو صاحب ارادہ ہو اور اب تو یہ ایک حقیقت بن چکی ہے پہلے تو سائنسدار یہ کہتے تھے کہ کائنات میں دو چیزیں ہیں میٹر اور اینرجی قوت اور تو میٹر کو میٹر کو ماتے کو توانائی میں تبدیل کیا جاتا ہے کوئلے کو جلایا جائے تو گیس بنتی ہے اور گیس یہ توانائی ہے تو میٹر کو توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن توانائی کو یعنی انرجی کو میٹر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں سائنسدار کامیاب نہیں ہوئے تھے لیکن اب کامیاب ہو گئے ٹنل میں سے انہوں نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے گزار کر کے انرجی کو میٹر میں تبدیل کر دیا ہے اس سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ چونکہ جناب یہ نارے سمو سے بنے ہیں اور یہ انرجی سے بنے ہیں اور انرجی میٹر میں تبدیل ہو سکتی ہے سائنسد وہاں پہنچ چکے ہیں لہذا اگر جن تمام شکلیں بدل لیتے ہیں جیسا کہ احادیث میں صاف بننا چاہے تو صاف بن سکتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کتا بننا چاہے تو کتا بن سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی علامت بتائی ہے تو جو شکل چاہے بدل لے اور اس شکل کی تبدیلی بھی سائنس بتاتی ہے کہ ممکن ہے پوسبل ہے اس کے بعد اللہ تبارک فرماتا ہے جو کس کے نقشے قدم پر چلتے ہیں ان کو پکڑ لیتا ہے اب دوائی کرا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ان کے ذہن میں بات ڈال دیتا ہے کہ لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں مندروں میں جاتے ہیں اور وہاں شیطان چھوڑ دیتا ہے ان کو تو یہ لوگ بھی ایسی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح شیطان ان کو گمراہ کرنے کے لیے وہاں سے ہٹ جاتا ہے تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ اگر اولیاء کے کے پاس پاور نہ ہوتا تو درگاہوں میں پہنچ کر کے اس کے اوپر سے شیطان کیوں ہٹ گیا شیطان کی اتباع کرنے والوں کے اوپر اس کا قابو چلتا ہے ان کو پکڑ لیتا ہے طرح طرح سے ان کو گمراہ کرتا ہے اس کے بعد جہنم کا بیان ہے کہ اس کے سات دروازے ہیں سات دروازے ہیں اس کے جبکہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں وہ روزے داروں کا ایک مخصوص دروازہ ہے جسے ریان کہتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ سنایا کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ایک بات نہیں ہوگی ان کے دلوں میں کینہ کینہ بڑی خطرناک شہر ہے آدمی اپنی انا کی خاطر اپنے دل میں کینہ لے لیتا ہے اور یہ کینہ سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے مومن جب محبت کرے کسی سے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر کسی کے زور زبردستی اور کسی کے کہنے کی وجہ سے محبت نہ کرے ایسے آدمی کا ایمان کامل نہیں محبت کرے تو بے غرض ہے کسی کے کہنے سے نہیں کوئی کہ کوئی کہے اس سے محبت نہیں کرنی تو محبت نہیں کرنی نہ ذاتی غرض پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ چیز قرآن حکیم بتاتا ہے کہ جنتیوں کے اندر نہیں ہوگی کینہ نکال لیں گے ہم وہ نزانہ معافی کہ ہم ان کے دلوں سے کینا کو نکال لیں گے اس کے بعد ایک عجیب حقیقت یہ حقیقت بیان کر دی گئی کہ آدمی صرف اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے غفلت میں نہ پڑا رہے ماننا ادابی ہو لذابل یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ جبار ہے کہ ہار ہے رحیم ہے تو رحم کرے گا لیکن جب بار اور کہار ہے وہ شرارتیوں کو اور شیطانوں کو ضرور سزا دے گا بنگاروں کو ضرور سزا دے گا اس لیے کہ دردنا کافی کس کے اور اس کے بعد حضرت علیہ السلام کا تذکرہ ان کی مہمان نوازی کا تذکرہ ہے اور اب ہسٹری کے طلبا کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ گور کرو کہ دو قومی تھی قومے ہم نے اس قوم کو تباہ برباد کر دیا اور ایک قوم اور تھی یہ قوم تھی قوم ہجر ہجر کے مقام پر رہتی اصحاب تھی اصاب الحاب الاڑیوں والے کھلے میدان کے اندر رہتے تھے ان کے بڑے بڑے باغات تھے جہاں تک قوم لوت کا معاملہ ہے اگر یہ علاقہ دیکھنا ہو اس علاقے کا نام شہر سدوم ہے اس علاقے کو اگر دیکھنا ہو تو وہی سبھی مقیم بالکل عام گزرگاہ کے اوپر موجود ہے سے جو راستہ جاتا ہے हیجاز, ہے حجاز حجاز میرا کہ کا ایریا مکہ مدینہ اور طائف یہ تینوں مل کر کے حجاز کا ایریا بنتے ہیں مکہ مدینہ طائف یہ تینوں ایریا مل کر حجاز بنتے ہیں تو حجاز سے جو شام اور فلسطین کی طرف اوپن ہائی وے ہے گزرگاہ ہے. اس گزرگاہ کے اوپر جس پر تجارتی قافلے پہلے گزرتے تھے جب اس راستے پر سے گزرو گے تو اس برباد شدہ بستی کا منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے پہلے جو دیتا تھا لیکن اب اس کا اکثر حصہ ڈیڈ سی کا حصہ بن چکا ہے قریبی بحر میت ہے ایسا دریا جس کے اندر کوئی جاندار چیز نہیں رہ سکتی مر جاتی ہے ڈیڈ سی بحر مردار بحر میت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو موردِ عذاب بنانے کے بعد ڈیڈ سی کا حصہ بنا دیا اللہ کے عذابات آدمی کیسے کیسے آئے قوموں کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں نہیں تو ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ ان قوموں کو پرعذابات آیا ان شرارतों کی وجہ سے اور ہم ان شرارतों کے اندر مطلع رہیں تو ہمارے اوپر وہ عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ ہسٹری کے طلباء کو بول رہا ہے کہ دیکھو جا کر کے وہ ان اللہ بالسبیل المقیم بالکل اوپن ہائی کے اوپر ہے۔ حجاز سے شام کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس برباد شدہ بستی کا منظر دیکھو۔ کچھ علاقہ تو بہرمےد کی نظر ہو چکا ہے امورہ وغیرہ اور کچھ حصہ ابھی کا پیش کر رہا ہے اور جہاں تک اصحاب بھی کی طرح ہم, ہم نے دونوں قوموں سے انتقام لیا اور انہیں سزا دی کس طرح پوری بستی کو تاراج کر کے رکھ دیا ہم نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا اور کہا ہے امام امام ہائی وے کو امام کا مطلب کیا ہوتا ہے ہائی وے قرآن حکیم کی زبان میں ہم لوگ امام کسے بولتے امام صاحب کو امام و حنیفہ اور اس طریقے سے امام شافی وغیرہ اور نماز پڑھانے والے کو امام بولتے قرآن حکیم کی زبان میں امام کہتے ہیں اور امام مبین کا مطلب اوپن ہائی وے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو ان دونوں بستیوں کے برباد شدہ منظروں کو تو جا کر کے دیکھو ہے تاریخ کے طالب علم تو تمہیں عبرت ملے گی کہ اوپن ہائی وے کے اوپر امام مبین کے اوپر ان دونوں بستیوں کے برباد شدہ موجود ہیں جا کر کے دیکھو اور ہی حاصل کرو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ بعض باتیں لوگ کہتے ہیں جس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے آپ کیر مت کیجیے ایسا ہوتا رہتا ہے ہر معاشرے کے اندر ایسے خطرناک اور بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کہتے ہے باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں کہ جس سے آدمی کا سینہ تنگ ہوتا ہے ایک دائی پریشان ہو جاتا ہے تو ولقد نعلم ان کہی صدور ک جو یہ بول رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اس سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے اے ہمارے حبیب آپ بالکل کیر نہ کیجیے سے کام لیجیے جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے ان کفینا المستہزین ہم ان سے نمٹ لیں گے اپنا کام کرتے رہیے ہم ان کو طرح طرح کے چکر میں پھنسا کر کے انہیں بے چکر بنا کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سور شروع کرتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھھی اور اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اونٹوں کو کھچڑوں کو گھوڑوں کو تمہاری سواری اور زینت کے بنایا اور ان قریب مستقبل میں ہم ایسی چیزیں پیدا کریں گے جس کو تم نہیں جانتے سواری کے لیے اس کا مطلب ہوائی جہاز کی ایجاد کا تصور حکیم ہے ریلوے اس کا تصور قرآن میں موجود ہے جتنی بھی سواریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھے جملے میں فرما دیا خلکم اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بعد میں پیدا کروں گا ابھی تمہیں اس کا علم نہیں ہے گویا کہ جہاز کی کا تصور قرآن میں موجود دنیا بھر کی جتنی بھی سواری یہاں بول سکتے ہیں سب کا ثبوت قرآن حکیم میں موجود ہے علی یہ قرآن اس کے بعد اللہ تبارک شرک کی تردید فرماتے ہوئے کہتا ہے وہ لگین جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں انہیں مشکل پوچھا سمجھتے ہیں یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے تو کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے یہ تو خود پیدا کیے گئے مردے ہیں یہ غیر بحیاء, زندہ نہیں, ہے. ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے اب بتائیے قرآن حکیم مردوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے اور مرے ہوئے ہیں زندہ نہیں ہے اب بتائیے کہتے ہیں زندہ ہے قرآن حکیم ہیں. یہ کہتے ہیں تو قرآن کی یا مولوی کی بات قرآن کی بات مانی جائے یا ان بےخلوں کی بات مانی جائے اموات مردے, ہیں ساف ام مردے ہیں ہیں ابھی کہتے نہیں زندہ ہے اٹھائے کب جائیں گے اور یہ مصیر ہیں اس بات پر کہ نہیں مانو کی وہ زندہ ہے مانو کی وہ زندہ ہے یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا بھی حیات سے متصرکیں دنیاوی حیات سے, دنیا حیات سے اس کے بعد اللہ تبارک و تعال نے کی مکھی کا تذکرہ فرمایا اس کریمہ کا نام ہی شہد کی مکھی رکھ دیا ہے اسی طریقے سے انسانی سیاست کی طرح ان کی بھی سیاست ہوتی ہے بالکل اسی طریقے سے ایک ملکہ ہوتی ہے وہ بالکل چھتے کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے ایک جگہ جا کر بیٹھ جاتی ہے اور جتنے بھی شہد کے جانور ہوتے مکھیاں ہوتی سارے لوگ اس ملکہ کے تابے دار ہوتے ہیں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور یہ ملکہ مختلف مکھیوں کو مختلف کام دے دیتی ہے کچھ تو انڈے دیتی ہیں کچھ انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں کچھ جا جا کر کے دور دراز جگہوں سے پھولوں کا رس چوس کر کے غذا مہیا کرتی ہیں شہد مہیا کرتی ہے اور اگر اتفاق سے کوئی مکھی کوئی زہریلا مادہ اپنے منہ میں لے کر کے آئے تو ملکہ اسے پکڑ لیتی ہے اور قتل کر دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مکھی سبب بن رہی ہے پورے نظام کی تباہی کا لہذا اسے قتل کر دیا جائے کوئی اگر پورے نظام کی تباہی کا سبب بننا ہو تو اسے ہٹا دیا جائے اور اسے ختم کر دیا جائے ملک کو فوراً مار ڈال دیا یہ پورا نظام سیاست ہے ان کا اور عجیب بات ہے کہ گھر جو بنائے گھر جو بناتی ہیں یہ مکھیاں بالکل مسدس ہوتی ہیں یعنی سکس ڈائمینشن ہوتے چھ آباد اور اگر آپ مستر سے پرکار سے ناپے تو ایک بال کا فرق نظر نہیں آئے جاتے. اچھا مسدس مد... کیوں بناتی ہے انجینئرنگ کے طلبہ کو متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو کم جگہ میں زیادہ کمرے کیسے نکالے جائیں کم جگہ میں زیادہ کمرے کیسے نکالے جائیں اور اس طرح کمرے کیسے نکالے جائیں کہ جگہ نہ بچے اگر محمد بناتی ہوں, یعنی سکس ڈائمین وہ ہوتے یعنی پانچ آبادی یا اسی طریقے سے فور ڈائمینشن ہوتے یعنی چار آبادی مربع یا مسلسل اسی طریقے سے محمد اگر اس طریقے سے ہوتے یہ خانے تو کچھ جگہ بچ جاتی کچھ جگہیں بچ جاتی لیکن ان کے ہر خانے مسدس ہوتے ہیں سکس ڈائمینشن ہوتے ہیں اگر آپ مستر سے پرکار سے نہ تو ایک بال کا فرق نہیں بچے گا آپ کو اور کمرہ باقاعدہ کو کم سے کم شہد کا چھتا ضرور دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب مخلوق کو کتنی زبردست صلاحیت بخشی ہے اور اللہ فرماتا رب کا ہی لنگا حل ارے تیرے رب نے شہد کی مکھی کے پاس وہی کی ہے بتایا اس کو کس طریقے سے شہد کا چھتا بنا اور عجیب بات ہے کہ یہ جانور اور یہ مخلوق زہریلی ہے اور اس سے جو چیز نکلتی ہے تریاق ہے گویا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آگ سے پانی پیدا کر سکے اور پانی سے آگ نکال دے دے زہریلی چیز سے ایک مفید چیز نکال لی ہے زہر سے تریاق نکال رہا اللہ تبارک تعالیٰ یہ اس کی قدرت کاملہ دیکھیے ہے زہریلی چیز لیکن جو نکلنا ہے وہاں پہ حیات ہے دیکھیے حکما تمام دوائیوں کو شرکت کے ساتھ استعمال کرنا بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بے حد نافع ہونے کی وجہ سے پوری سورج کا نام ہی نحل رکھ دیا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو علم لے کر نہیں آتا علم کی اس لے کر آتا علم کی لے ہے اللہ فرماتا ہے اور اللہ ہی ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے میں نے کہیں پڑھا اور ایک مولوی کو بیان کرتے ہوئے سنا وہ شیخ جیلانی رحمت اللہ جن کو یہ غوث پاک کہتے غوث تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تو وہ غوث سے پاک کی فضیلت بیان کر رہا تھا اور فضیلت بیان کرتے کرتے کہنے لگا ارے یہ وہابی کیا جانے گو سے پاک کی فضیلت اور غوث سے پاک کی اہمیت اور غو سے پاک کا مرتبہ اور غوث پاک کا مرتبہ یہ سانس سے ہیں اس طریقے سے ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں لفظوں کی بازی کری دکھا سکتے ہیں یہ یعنی <laughs> مقام عمر تمہیں کو کیا جانے یہ دوسرے پاک کی اہمیت واقف نہیں ہے مقام عمر تبھی کو کیا جانے ارے یہ جب ماں کے से سے پیدا ہوئے تو پندرہ پارے کے حافظ تھے یہ پرانے کہتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے آدمی آتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا لن ش اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک چیز نہیں جانتے جو ماں کے پیٹ سے آتے وہ تما والا والا آدمی کال لے کر آتا ہے آدمی آخ لے کر آتا ہے آدمی دماغ لے کر کے آتا ہے یہ علم ہے آدمی علم لے کر نہیں آتا بلکہ استعداد اور یہ کہہ رہے کہ جب آدمی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو پندرہ پارے کا حافظ ہو کر کے آتا ہے علم لے کر کے آتا ہے اب مولوی کی بات پانی یا قرآن کی بات شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مانتے ہیں لیکن ایسی کرامتیں جو قرآن حکیم کے بیان کے مطابق ہم کیسے تسلیم کریں تسلیم نہ کر رہے ہیں، وہ وہی ہے اور یہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ کو نہیں مانتا ایسا نہیں کرتا ویسا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں یہ بتایا فلاں تغریب اللہ کے لیے مثال مت بیم کرو مخلوق میں اور خالد میں بڑا فرق ہوتا ہے اور دو مثالیں اللہ نے دی بڑی پیاری پیاری مثالیں ہیں اللہ فرماتا ہے, دیکھو ایک آقا ہے, ایک غلام ہے غلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا جو کچھ کماتا وہ بھی مالک ہی کا ہوتا ہے تو اب بتائیے کہ ایک کے پاس کچھ نہیں ہے غلام ہے وہ اور ایک آکا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے رسکنا رسکم ہاسنا بہت پیسہ پاس وہ خرچ کرتا ہے جہرم بھی اور سر بھی خرچ کرتا ہے تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ایک کے پاس کچھ نہیں ہے اور ایک کے پاس سب کچھ ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے تو جب اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور تم اس کے بندے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو مخلوق کو خالق کے ساتھ کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے حکومت کے اندر شریک ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے قریبی ہیں اور یہ بھی تصور کا حق رکھتے ہیں تصرف کا اختیار رکھتے ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان بہت فرق ہے اب دور مملوک اور جو ہے آقا کے اندر بہت فرق ہوتا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور اپنے نوکر کو اپنے برابر کوئی آدمی जब नबीका महराज को गए एक वहादतुल वजूदी मिल गया लखनऊ से आ रहा था एक वहादतुल वजूदी मिल गया कहने लगा की महराज के वाकई को मानते हो मैंने कहा क्यों नहीं मानते अरे महराज के वाकई का मुनकिन काफी है کا واقعہ تو قرآن سے ہے اور سے کہنے لئے اچھا یہ بتاؤ کے اندر اللہ تبارک اپنے رسول کو کہاں تک لے گیا تک گئے کہ हाँ आगे है कितनी दूर गए कहां तक गए ये पूछा कितनी दूर गए मैंने कहा कि कितनी दूर गए ये बताऊं कितनी दूर गए बताता हूं हदी पाक में है कि इतने दूर गए आप इतने करीब हुए कि जहां कलम की सरसराहट सुनाई दे रही है कायनात का निजाम लिखा जा रहा था कहा क्या करना है क्या नहीं करना है कलम की सरसराहट की आवाज आ रही थी वहां तक नदी को ले जाया गया تو اس کے اس سوال کا جواب ہو گیا کہاں تک گئے جہاں قلم کی سر سراہٹ سنائی دے رہی تھی اس طریقے کی بحث ہونے لگی تو کہنے لگا کہ میرا خیال یہ ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ بہت آگے گئے ارش کے پاس گئے اور اللہ نے ان کو ارش کے اوپر بٹھا لیا اور دونوں آس پاس بیٹھ گئے اور جب نبی اپلسم ارش کے قریب پہنچے تو دیکھا اللہ پھیٹا باندھ رہا ہے بتاؤ اللہ کو پھیٹا باندھنے کی ضرورت اللہ پھیرا ماترا اور دیکھا تو آپ کی شکل اور اس کی شکل ایک ہی وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہی وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یہ ہے خالق کو مخلوق کے ساتھ ملا دینے کا معاملہ ایک عبد ہے اور ایک جو ہے آقا ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتا ہے نوکر کو کوئی اپنے برابر نہیں کہتا مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے اور اللہ دوسری مثال دے رہا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کا ایک نوکر ہے گونگا ہے وہ گونگا ہے گونگا اب جہاں بھیجتا ہے تو ائی نما یو اجی الاتی بخیر جہاں جاتا ہے خیر نہیں لاتا ہے کہتا ہے مشرق جا تو مغرب جاتا ہے کہتا ہے آلو لا تو گوشت لے کر کے آتا ہے گوشت کہتا ہے تو آلو لے کر کے آتا ہے ائی نما یو اجی الاتی بخیر جہاں جاتا ہے خیر نہیں لاتا یہ اور ہے گونگا ہریستی ہوا او میں یامر بلاڈ دونوں برابر ہو سکتے ارے ایک تو وہ غلام ہے یہ آکا ہے یوں بھی نوکر آکا کے برابر نہیں ہوتا دوسرے گونگا ہے وہ اشارے اس بات کی طرف ہے کہ یہ بےچارے اگر سن بھی لے تو گونگے ہیں یہ کیا دے سکتے کیا جواب دے سکتے اور یہ کہتے ہیں کہ گونگے ہاتھ باقاعدہ نکلتا ہے ان کا تو یہ معاملہ ہے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے انہول سلح سلطان شیتان کا بس دو ادموں پر نہیں چلتا ایمان والے پر اور اللہ پر توکل کرنے والے پر یا ایمان کے ساتھ ساتھ دل کے پر توکل ہوتا ہے اللہ پر توکل کرتے کہ اللہ بناتا بھی اللہ بگاڑتا بھی ہے اللہ نقصان پہنچاتا ہے اللہ نفع بھی دیتا ہے تو ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کا قابو نہیں چلتا ہے شیطان کا قابو کن پر چلتا ہے انما سلطانہ علی اللذین يتولونه والذین هم بمشركون شیطان کا قابو چلتا ہے جو اس کے دوستی کرتے ہیں اس کے دوست بن جاتے ہیں ان پر قابو چلتا ہے مشرکون اور جو مشرک ہوتے ہیں ان کے اوپر قابو چلتا ہے یہ جتنے لوگوں کو شیطان پکڑتا ہے جتنی عورتوں کو اور جتنے مردوں کو اور درگاہ پر چھوڑ دیتا ہے یہ یا تو یہ تو اس کے دوست ہیں غلیظ ہیں گندے ہیں اور دوسرے شرک کی گندگی میں ملووس ہے ان کو پکڑ لیتا ہے پھر ان کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے درگاہ کے اوپر جب یہ جاتے تو ان کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم گمرہ میں برابر مضبوط ہو جاؤ اور گمرہی میں برابر بھٹکتے رہو बता दिया गया किनके ऊपर काबू चलता है किन के ऊपर फिर आगे एक एतराज का जवाब दिया गया है कि ये नबी जो कलाम सुनाता है कुरान की शकल में कहता है कुरान है अल्लाह का कलाम है हमारे ऊपर नाजिल होता है गलत कहता है एक आदमी से सुन करके ये कहता है मदीने के अंदर एक आदमी था जब्र नाम था उसका जब्र ये फारसी था और ये इंजील और तौरात पढ़ता था इबरानी जबान भी जानता था جانتا تھا. اس پر لائٹن وغیرہ بھی لاطینی زبان یا سوریانی زبان وغیرہ جانتا تھا تو یہ تو انجیل پڑھتا تھا تو کبھی کبھی نبی علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا تھا کہ انجیل کے اندر یہ ہے تورات کے اندر یہ ہے. اس کا نام جبر تھا غلام تھا تو لوگوں نے کچھ دیکھا نہیں اعتراض کی کوئی گنجائش دیتی نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ جو, غلام ہے جو تورات اور انجیل پڑھتا ہے در حقیقت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اس سے تورات اور, انجیل ہیں اور اسی کے کلام کو قرآن کی شکل میں پیش کرتے ہیں تو قرآن حکیم اس سوال کا جواب دیتا ہے لسان اللوی لحد الفی لسان اللوی لحد الفی آج عربی کہ یہ غلام تو یہ جو تورات اور انجیل جانتا ہے یہ عربی سے نا ہے عربی سے نام آپ یہ جانتا ہے, جانتا, عربی نہیں جانتا اور یہ کلام عربی میں ہے تو ایسا ہو گیا جیسے کہ جس آدمی کو اردو نہ معلوم ہو اردو معلوم ہی نہ ہو اور دوسرے کو اردو سکھا رہا ہو قرآن حکیم نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے کہ کیسا الٹا پلٹا اعتراض کرتے ہو بے اصلی کا ارے یہ تو جانتا ہی نہیں عربی لہذا قرآن تو عربی میں ہے اگر یہ عربی نہیں جانتا تو عربی سکھاتا کیسے ہے لسان اللہ لسان یہ ہے اور یہ تو قرآن حکیم کھلی ہوئی عربی کے اندر ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے ساتھ ہے اور احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے والوں جو دیکھو تقویٰ کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں اور احسان کرنے کا کئی مفہوم ہے احسان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے اوپر احسان کرے اپنا عقیدہ درست کر لے اپنا عمل درست کر لے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ احسان ہے اور احسان کی ایک تعریف حدیث جبرائیل میں کی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکے تو سمجھو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس کو احسان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے ساتھ ہونے کا کیا مطلب یا تو علم کے اعتبار سے معیت کب مفہوم ہے میت جو ہے مئیت عامہ اور مئیت خاصہ عام مئیت یہ ہے کہ اللہ تبارک کو تعالی علم رکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے اور مئیت خاصہ کا مطلب یہ کہ اللہ تقبہ والوں کی مدد کرتا ہے اور احسان کرنے والوں کی مدد کرتا ہے یہ اس پارے کا جس جو پیش کیا گیا اللہ نے اللہ اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی یہ پندرہ پارا حضرات میں سماعت فرمایا کیا مطلب یہ ہوا کہ آج قرآن حکیم آدھا ختم ہو گیا ہے اس سے پہلے کہ میں اس کی تفسیر کی طرف آؤں دو ایک شبہات کا جواب دے دوں پہلا شبہ تو یہ کیا ہے بعض حضرات نے کہ آپ نے ایک دفعہ تقریر میں اسی درس والی تقریر میں हजरत हारून अल्लाम को बड़ा भाई कहा हकीकत में बड़े भाई और वो जो भाई जान कहने वाली बात है चूंकि हजरत मूसा सलाम नबी और रसूल दोनों है और हजरत हारून सिर्फ नबी है लिहाजा मरतबे में छोटा भाई बड़े भाई से ऊंचा है बड़ा है और छोटा ही तो जान होता है बड़ा नहीं تو, تو ہم لوگ بولتے ہیں بڑے کو در حقیقت چھوٹے کو جان بولنا چاہیے تو حضرت ہارون علیہ السلام بھی بڑے بھائی میں نے یہ کتاب تقریباً آج سے بیس سال پہلے پڑھی تھی اور یہ بات میرے حافظے میں محفوظ رہ گئی تھی عمران ابن کامت ابن لادی ابن یعقوب علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے حقیقی اور بڑے بھائی تھے حضرت ہارون بڑے ہوتے ہیں لہذا جو میں نے انہیں بڑا بھائی کہا بالکل صحیح ہے تاریخی حقیقت اور دوسری چیز یہ ذہن میں رکھ لینا ضروری ہے کہ جب تک مخصوص سریحا موجود ہوں استہاد کی گنجائش نہیں ہے کوئی محکم آیت موجود ہو اشتحاد نہیں کر سکتے آپ کوئی سری حدیث موجود ہو اشتحاد نہیں کر سکتے آپ لیکن اگر خصوصی سریحا موجود نہ ہوں تو ہمارے ہاں اشتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ تو ہنفیات یہاں بند ہے ہمارے ہاں قیامت تک کے لیے اشتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انجیکشن لگانے کا رواج نہیں تھا اب سوال یہ ہے کہ روزے میں انجیکشن سے روزہ متاثر ہوتا یا نہیں ظاہر ہے کہ اشتہاد کرنا پڑے گا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انجیکشن وغیرہ کا طریقہ رائج نہیں تھا اور یہ مسلم ہے کہ اگر انجیکشن روزے میں لیا جائے بیماری کے لیے نہ کہ قوت کے لیے تو ایزا انجیکشن لینا جائز ہوگا اور یہ اشتہاد کی بنا پر ہے اسی طریقے سے میں نے ایک بات کہی تھی کہ سونے کا جو نصاب ہے وہ سارے سات تولا ہے اور چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ ہے اگر کسی کے پاس چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولا نہیں ہے کم ہے اور سونے کا نصاب ساڑھے تولے سے کم ہے تو آیا ان دونوں کو ملا کر نکالا جائے گا کہ نہیں نکالا جائے گا اگر دونوں کو ملانے کے بعد کوئی ایک نصاب بنتا ہے سونے کا یا چاندی کا تو اس میں سے زکات نکالی جائے نا اس سلسلے میں نصوصی سریا ہمارے سامنے موجود نہیں ہے لہذا اس سلسلے میں ایم کرام نے استحاد کیا ہے بطور خاص امام و دارن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے اہل سنت حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے قیاس کیا ہے اور اشتہار کیا ہے کہ اس طریقے سے چاندی کا نصاب اگر کم ہو اور سونے کا کم ہو تو دونوں ملا کر دیا جا سکتا ہے دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کے نزدیک دونوں کو ملا کر زکات واجب قرار دی جائے گی اچھا اسی طریقے سے امام احمد سے دونوں طریقے کے اخبار منقول ہیں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ تنقید اور فتوے سے بچے باز رہے تو اچھا ہے اس لیے کہ تنقید اور فتوی کے مقام پر پہنچنے کے لیے کافی مطالعے کی ضرورت ہے چند اردو کی کتابیں پڑھ کر کے کوئی تنقید اور فتوی کے مقام پر نہیں پہنچتا ہے ہاں نسری اگر آ جائے تو اسے تسلیم کر لیا جائے اور وفو کا کلز علم نا لیں. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے لہذا اگر اشتہاد موجود ہو اور نسری آ جائے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اشتہاد کو چھوڑ کر کے چپ چاپ نسری کو تسلیم کر لیا جائے لیکن شرط یہ ہے کہ فتوا نہیں نس سری موجود ہو پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے اسرا کا بیان فرمایا ہے یہ اسرا در حقیقت سفر ہے بیت الحرام سے بیت القصح تک مسجد حرام سے مسجد اقسا تک اور مسجد اقسہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج کرائی گویا معراج کے اس سفر میں دو سفر ہیں ایک سفر تو شروع ہوتا ہے مکہ سے مسجد اقسہ تک یہ اسرا یہ ایک سفر ہے یہ سفر بھی بوراک کے ذریعے ہوا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقسا کے اندر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور پھر آپ کو برا کے ذریعے آسمان پر لے جایا گیا پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان اس طریقے سے آپ ساتویں آسمان کے بعد جہاں تک اللہ تبارک و تعالی آپ کو لے گیا آپ گئے اور رب نے آپ سے براہ راست گفتگو فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ غلط ہے اس لیے کہ اس سلسلے میں بخاری شریف کی روایت جو کتاب الحت کے اندر ہے اور اسی طریقے سے حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی روایت لائے ہیں حضرت ابو فاری سے حضرت ابو ابذر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا نبی پاک صلی اللہ اللہ فرمایا وَنُورٌ تو نور ہے, میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ تبارک کو اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور کتاب کی جو روایت حضرت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنے سر کی آنکھوں سے معراج کے اندر دیکھا تحقیق کی اس نے ابو القاسم کے اوپر جھوٹ باندھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے کہ آپ کے ایک ساتھ زادے قاسم تھے ان کی طرف منسوخ ہو کر کے آپ کو عبو القاسم کہا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے معراج کے اندر نہیں دیکھا یہ معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ صحیح یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر کئی بار ناراض ہوئی ہے لیکن جسمانی طور پر صرف ایک بار ناراج ہوئی ہے قرآن حکیم کی آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ آپ کو روح مال جسم یعنی اس جسد خاکی کے ساتھ ناراج کرایا گیا اور اس میں دو لفظ خاص طور سے قابل غور ہیں ایک لفظ تو سبحانہ ہے سبحانہ عربی زبان میں تعجب کے لیے آتا ہے کتنی عجیب بات ہے وہاں پر سبحانہ بولا جاتا ہے تو اگر یہ خواب میں مہراج ہوئی ہوتی تو خواب میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے تعجب کی کوئی بات ہی نہیں تھی لہٰذا یہ لفظ سبحانہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک تعجب خیز امر تھا اور تعجب خیز امر اس وجہ سے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج جسما روح یا روح مال جسم کے ساتھ کرایا گیا اس جسد خاکی کے ساتھ اور دوسرا لفظ عبد ہے بے ابد ہی اپنے بندے کو لے گیا اور بندے کا اطلاق پورے وجود کے اوپر ہوتا ہے نہ کہ صرف روح کے اوپر نہ کہ صرف جسم کے اوپر بلکہ بندے کا اطلاق پورے وجود کے اوپر ہوتا ہے اور یہ لفظ عبد بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج جسمانی ہوئی ہے روحانی نہیں خواب میں نہیں اور اس میں ایک لفظ ہے قابل غور لیلن رات کے ایک حصے میں یہ لیلن نکرا ہے عربی پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ للن نکرا یعنی یہ سفر رات بھر کا نہیں تھا بلکہ رات کے ایک حصے میں آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا پھر وہاں سے آپ پہلے آسمان پر گئے دوسرے پر گئے اس طریقے سے آپ نے تمام آسمانوں کو پار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک آپ کو لے جانا چاہا آپ وہاں گئے رب سے ملاقات کی یہ ملاقات صرف آواز کی ملاقات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور کچھ احکامات اللہ نے دیئے اور خاص طور سے پانچ وقت کی نمازیں دی. پچاس وقت پہلے دے کر کے بھیجا تو حضرت موسا علیہ السلام کے بار بار لوٹ آنے پر نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتے رہے یہاں تک کہ پانچ وقت کی نماز ہو گئی جو پہلے ہی سے متعین تھی پانچ وقت کی نماز پہلے ہی سے متعین تھی بیت الحرام سے مسجد اقسا کا فاصلہ ایک ہزار کلو ہے اور ایک ہزار کلومیٹر میٹر طے کرنے کے لیے اس وقت چالیس دن لگتے تھے لیکن براک کے ذریعے جو کہ ایک عجیب و غریب سواری تھی چند ہی لمحوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس پہنچ گئے اور پھر آپ کو براک ہی کے ذریعے آسمانوں پر لے جایا گیا آپ نے جنت کو دیکھا جہنم کے بہت سارے مناظر دیکھے مہراج کی احادیث کے اندر تفصیل مذکور ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے دو فتموں کے دوروں کا تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے دو مرتبہ بہت زیادہ سرکشی کی بہت زیادہ نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر دونوں مرتبہ تباہی نازل فرمائی جب انہوں نے پہلی بار بہت زیادہ شرارت کی تو سزا کیا دی اللہ تبارک و تعالی نے جب پہلی سزا کا وقت آیا تو ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا یہاں ایک لفظ قابل غور ہے عبادہ نہیں کہا عباد النا کہا بیچ میں لام لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کافر بھی میرے بندے ہیں عبادنا نہیں کہا مومن ہمارے بندے لیکن بیچ میں لام لا کر کے یہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ میرے بندے تو ہیں لیکن مجھ سے دور ہیں ہم نے اپنے بندوں کو حکم دیا اور یہ ان کے اوپر چڑھ دوڑے در حقیقت یہ واقعہ پانچ سو چھیاسی کا ہے اٹھاسی کا ہے قبل مسیح کا اور بخت نصر ایک بادشاہ تھا جو بابل سے چلا ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے اور یروشلم کے اوپر اس نے حملہ کیا اور پورے یروشلم کی ایٹ سے ایٹ بجا دی لاکھوں یہودیوں کو اس نے قتل کیا تو کے نسخے ڈھونڈ بھور کر جلا دیے گئے اور یروشلم کے بادشاہ سدکیا کو پابا زنجیر کر دیا گیا اور اس کے سامنے ہی اس کے بیٹے کو طرح طرح کی ایزائیں دے کر کے مار ڈالا گیا اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کو اندھا کر دیا گیا اور اس کو قید کر کے اور بہت سارے لوگوں کو غلام بنا کر کے عورتوں کو لونڈیاں بنا کر کے وہ یروشلم سے بادل چلا گیا بہت زیادہ عرصے تک یہ لوگ بابل میں غلامانہ زندگی بسر کرتے رہے روتے رہے گڑ رہے اللہ سے توبہ کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اوپر رحم آ گیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے کوئی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا اچھا لگتا ہے معاف کر دیا ان کو ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل کے اوپر حملہ کیا اور کامیاب ہوا اس نے تمام یہودیوں کو وہاں سے چھوڑا لیا اور دوبارہ لا کر کے فلسطین میں یروشلم کے اندر بسا دیا لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر وہی روش اختیار کر لی جس پرانی روش کے اوپر یہ پہلے چل رہے تھے پھر انہوں نے سرکشی کرنا شروع کر دی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنی شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیا اور یہ دوسرا عذاب سن ستر عیسوی کے اندر ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے ستر سال بعد پیٹس رومی روم سے ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر کے چلا اور یرو شلم کے اوپر حملہ آور ہوا اور اس نے وہی تاریخ دوہرائی اس سے پہلے جو بخت نصر کر چکا تھا اس نے بھی یہاں پورے شہر کو و تاراج کر دیا یہاں تک کہ سلیمانی کو بھی جلا ڈالا اس کو کھدوا کر کے اس کی بنیادیں نظارہ پھینکوا دی اور تورات کے نسخے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جلا دیے گئے اور لاکھوں یہودیوں کو اس نے قتل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیف ہے مسلم شریف کے اندر کہ تم لوگ یہودیوں کے نقش قدم پر اس طرح چلو گے جیسے کہ ایک تیر کا پرتلا دوسرے پرتلے کے برابر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوڑ کے بل میں بھی گھس گئے تو تم لوگ گو کے بل میں بھی گھس جاؤ گے اور مسلمانوں نے بھی دو مرتبہ زبردست شرارتیں کی اور نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر دو عام تباہیاں نازل فرمائیں اور عجیب بات ہے کہ جیسے یہودیوں کے اوپر دو فتنے آئے ایک ایشیا سے اور دوسرا یورپ سے مسلمانوں کے اوپر بھی دو فتنے آئے ایک ایشیا سے اور ایک یورپ سے ایشیا کے اندر سے جو فتنہ آیا وہ تاط کا فتنہ تھا یہاں تک کہ انہوں نے جب بغداد کے اندر دخول کیا تو بغداد کو انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار بنا لیا جس طریق پانی بہتا ہے نالوں کے اندر دیکھا گیا کہ خون بہ رہا ہے فتنا تھا یہ تو گزر چکا اب اس وقت جو مسلمان فتنے میں مبتلا ہے وہ یورپ سے آیا ہوا فتنا ہے اس فتنے میں مبتلا ہے اور یہ فتنا غیر محسوس طریقے پر ہمارے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے ہم یوروپین تہذیب کو اپنا تہذیب سے بڑی حد تک دور ہوتے جا رہے ہیں اور اس قوم کو مٹتے دیر نہیں لگتی جو اپنی تہذیب کو فراموش کر دے اپنے تمدن کو فراموش کر دے اپنی تہذیب اور تمدن کو چھوڑ کر کے غیروں کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لے اس وقت ہم یوروپین تہذیب کی طرف بڑی تیزی سے بھاگے جا رہے ہیں یہ وہ فتنا ہے جو یوروپ سے آیا ہوا ہے اور جس کے اندر ہم ملوث ہیں تو جیسے ان, ان لوگوں کے اوپر دو فتنے آئے تھے ایک ایشیا سے یوروپ سے مسلمانوں کے اوپر بھی دو فتنے آئے ایک ایشیا سے جو بہت بڑا تباہ کن فتنہ تھا اور یہ دوسرا فتنا جو یوروپ سے آیا ہوا ہے یہ بھی بہت تباہ کن ہے جس کے اندر مسلمان اس, وقت بھی رہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہر انسان کا عمل چاہے وہ برا ہو چاہے بھلا ہو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس کے گلے میں یہ ریکارڈ لٹکا دیا جائے گا اور قیامت کے دن اسی ریکارڈ کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابت پڑھ اپنی کتاب کو جو تو نے کیا ہے اس کتاب کے اندر تو خود پڑھ لے اور یہ ایک فطری بات ہے اس لیے کہ آدمی جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے شعور میں اور تحت شعور کے اندر وہ چیز موجود رہتی ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ہے ہر عمل کا ایک اثر ہے کوئی عمل بے اثر نہیں ہوتا اور کوئی عمل بے نتیجہ نہیں ہوتا یہ شعور کے اندر جو بات موجود ہے اس بات کی علامت ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا یا برا قیامت کے دن اس اچھے برے کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی और उसके बाद बताया जा रहा है